اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیچے و پیارے اسلامی بھائیوں اور مدری چنل کے ناظرین ہماری خوش مختلفوں کی مہراج ہے کہ آج مدری قافلے کے اسلامی بھائیوں نے سرور کائنات شفیع روزِ محر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضۂ پر نور پر حاضری کا شرف حاصل کیا اس مدری قافلے میں اکثر اسلامی بھائی وہ ہیں جنہوں نے زندگی میں پہلی بار گنبد خزرہ کا دیدار کیا اور ماشاء اللہ خصوصی اسلامی بھائی بھی ہیں جو بول بھی نہیں سکتے سن بھی نہیں سکتے اشاروں کی زبان میں ان کو ہمارے اسلامی بھائیوں نے گویا اس حاضری کے حوالے سے بتایا اس وقت جہاں ہم کھڑے ہیں آپ کو میں کچھ چاہتا ہوں کہ پیارے آقا کے روزہ انور کا کچھ نقشہ بیان کر دوں ان زائرین کے لیے جو پہلی بار آئے ہیں اور یہاں بھی ہمارے مدنی قافلے کے اسلامی بھائی جو اس وقت ہم کھڑے ہیں سب گمبت کے بالکل سامنے یہ نبی پاک علیہ اصلاۃ والسلام کا چہرہ انور اس طرف ہے یعنی مواضہ شریف جو ہے پیارے آقا کا اس طرف ہے میرے آقا اس طرح آرام فرما ہے کہ قبلہ رو چہرہ ہے تو اس طرف چونکہ قبلا ہے تو نبی پاک کا چہرۂ انور اس طرف ہے اب جب رائٹ کی طرف دائیں طرف آپ جائیں گے جہاں باب البکی ہے میرے آقا کے قدمین شریف اس طرف ہیں اور بالکل اسی سیٹ میں جنت البکی بھی ہے میرے آقا کے قدموں میں یہ جنت البکی کا قبرستان ہے یہ باؤنڈری آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ باؤنڈری جو ہے یہ جنت البکی کا قبرستان ہے بالکل اسی طرح جب اس طرف جائیں گے یعنی میرے بائیں طرف وہاں باب السلام ہے اور وہ میرے آقا علیہ اصرات سلام کا وہاں سر انور ہے سر انور اس طرف ہے قدم شریف باب البکی کی طرف جنت البکی کی طرف ہے اور چہرہ انور اس طرف ہے چونکہ اب یہ اس وقت باہر ہے جب بس نبی شریف کے اندر جائیں گے تو یاد رہے کہ جہاں سنہری جالیاں ہیں وہ پیارے آقا کا چہرہ انور ہے جہاں باب البکی ہے یہ باب جبریل ہے اس طرف نبی پاک علیہ السلاط السلام کے قدم مبارک ہیں اور جہاں باب السلام ہے اور باب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو ہے وہاں میرے آقا علیہ السلاط والسلام کا سر انور ہے اور پشتے انور کہاں ہے پشتے انور یہ اس جگہ پر ہے جہاں سبز جالیاں ہیں اصحاب سکوا کے قریب جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کا چہرہ سب جادیوں کی طرف ہوتا ہے یہی وہ جگہ ہے جہاں پیارے آقا کی پشتے اطح ہے تو یہ مدلی قافلے کے اسلائی بھائی بھی سمجھ لیں کہ آپ کو پتہ ہو کہ کس طرف ہم بیٹھے ہوئے ہیں ابھی ہم قدم شریف کی طرف جائیں گے اور بالکل قدموں کی سیدھ میں سبحان اللہ جدت البقی بھی ہے اور اہل پاکستان کو مبارک ہو کے بتایا جاتا ہے میرے آقا کے قدموں کے رخ کی طرف پاکستان بھی موجود ہے سبحان اللہ تو پاکستان الحمد اللہ کی اطا ہے اور نبی پاک کے قدموں میں گیا بنا ہوا یہ ملک ہے تو آئی اب کدمین شریف ان کی طرف چلتے ہیں جنت البکی کا بھی آپ دیدار کریں گے اور اللہ نے چاہا اگر موقع ملا تو وہاں سے مسجد نبی شریف میں داخل ہوں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم